صورتحد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جوڑا ہے اس جوڑے کا دوسرا فرد سورہ ہُود یہاں آپ دیکھیں گے کہ برعکس ترتیب ہو جائے گی دس رقو میں سے 6 سے زائد امباؤ رسول پر مشتمل ہے اور جس میں سب سے تفصیلی ذکر جو ہے یہ حضرت الع علیہ السلام کا ہے اور آخر میں بہت ہی مختصر تذکرہ جو ہے حضرت موسا کا ہے باقی جیسے سورہ عراف میں ایک ایک رکو ایک ایک رسول کے لیے وہی ترتیب آپ یہاں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لام را کتاب الحکمت آیا تو لط الحکیم خبیر لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں مضبوط کی گئی ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفاؤنڈ چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صورت الاصر ہے بلاصر انسان نفی خسق الدین آمن و عام صالحات وطواس و بلحق و تواس اب اس میں کل ہدایت موجود ہے اور امام شافی کے وہ اقوال جو ہے میں نے اپنی کتابچے میں راہ نجات سورت الاصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لولبرد البل القرآنِ سواح لقفت انداز اگر صرف یہ سورت الاصل نازل ہوتی قرآن میں سرکشن نازل ہوتا تو بھی ہدایت کے لیے کافی نوتمبر الناسواز صورت السیات ہوں اگر لوگ صرف اس صورت پر تدمر کریں غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم لیکن اس کے بعد تفصیل انہی کی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعبود اللہ یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے انکمن ہو نذیر ہوں بشیر یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں بشیر اور نذیر نذیر اور بشیر ومان نسل البرسلی اللہ مبشرین ممنظرین رسول مبشرین ممنظرین علیہ اللہ اللہ سے رسول وقال اللہ عزیز الحکیمہ وانستہ فرو ربکوں اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی چاہو سب لے اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو اس کی طرف بڑھو جو مطلع کو متعد حسنا وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ الاجل مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے دنیا میں بھی تمہارے لیے ہسنا ہوگا وہ یوں تو کل عظیف فضلہ اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا یہاں جو عظیف فضل سے مراد ہے مستحق فضل جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا وہیں تبلو اور اگر تم پھر جاؤ گے فن اقاف والے کم عذاب تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا اللّہ برجم تمہاری طرف اللہ کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے وہ ہوا علا کل شہ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ان رحم یسدول صدورفن آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں یہ مشکلات القراد میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں ایک رائے جو ہے کہ جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالان کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی عریان ہونا انہیں پسند نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ صطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے اور اگر کہیں قضاء حاجت ہے یا اس وقت بھی وہ پورے صطر کا اہتمام کرتے تھے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے تو تم سامنے ہو لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے سطر کا حجاب کے جو بھی احکام دیے ان کی پیروی کرو لیکن کسی بھی معاملے میں غلوم کی ضرورت نہیں ہے باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اللہ <سؤال> یشنور آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دوہرا ہیں کہ اس سے چھپ سکے اللہ سے اللہ سے آب آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو یہ کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں یا لم و مایوس مایو لین اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں علیم اندو علیمزور وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز کوئی حیوان کوئی چوپایا کوئی چرند کوئی پرند زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالی نے جو نظام بنایا اس دنیا کا اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فراہم کیا جو جاندار بنایا اس کے لیے جو غذا ہے جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فراہم کر دی ہے بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے کچھ دنگے ہو گئے کچھ نے دولت سمیٹ سمیٹ کر جو ہے اپنے خطے بھر لیے امبار لگا لیے یہ انسانوں کا معاملہ ہے یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جو بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے ومام دعبت اللہ رسک کو ہا وہ اعلیٰ وہ مستقل رہا وہ مستعودا اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے یہ مستقل اور مستعدہ پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ تین اخبار اس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں سرا نام کے ذمن میں کل الفی کتابی موبید اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے وہی کتاب جو علم ال کی کتاب ہے وہ ہودی خلق سماوت فیصد اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں وکانہ کان عرش و اس کا تخت تھا پانی پر لے اب لوکم الم اشن و عملہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی بات یہ کہ کانا ارشو الماء اس کا تخت پانی پر تھا اس کے معنی کیا ہے میرے نزدیک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے یہ زمین جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے ایٹماسفیئر اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہی طویل عرصے تک لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اونچی ہو گئی کہیں سے نیچی ہو گئی سکڑتی ہے کوئی شہر تو اس کے اندر نشے و فراق پیدا ہو جاتے ہیں تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی تو وہ جو ایک دور ہے جبکہ ابھی مخلوقات اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شے نہیں آئی تھی کوئی حیوانات نہیں کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں کوئی زمین کے اوپر خوشی کے جانور نہیں تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا بل عالم ولا ان تھا اور اگر آپ کہیں گے ان نقم مبوسون کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا بمبادل موت موت کے بعد تو کہیں گے وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا ادھ اللہ شہر مبھی نہیں یہ تو کھلا جادو ہے وہ رخر نہ عنذا متن اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے معین مدت تک کے لیے نہ با یا تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے وہ جہاز کہاں نظر انداز ہو گیا آتا کیوں نہیں محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے جہاز آئے گا اور وہ اذاب آئے گا وہ کہاں ہے ما یحبتو کس سے نے اس کو روکا ہے اللہ یوم یاتی لا مصروف آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا وہ ہا کا بے ماں کانو اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استحجا تمسر کیا کرتے تھے وہ لدکمند انسان امینا رحمت اور اگر ہم بذا چکھاتے انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کوئی خوشی آئی ہے کوئی دولت ملی ہے کوئی اور مسرت کی بات ہوئی ہے سما نظار نامن ہو پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں سلب کر لیتے ہیں انہو نحو ان لو کفور تو وہ ہو جاتا بالکل مایوس نہایت نا بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آ گئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر, اس پر شکر چاہیے تھا آج پر صبر چاہیے لیکن نہیں انسان جو ہے لاس ان کفور انتہائی مایوس اور نہاقت نہ ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں ول ولطن ہو لامہ بادل مَست ہو اور اگر ہم بذا چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کی کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی لقول النبت سیاحت عنی تو وہ کہے گا بس جی میرے دلندھر دور ہو گئے ساری برائیاں اب تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں ان نہ فرح ان فخور اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے وہ یعنی اتراتا ہے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میں نے تدبیر کی دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل ختم ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے ناواقف واقف الزین صبر سوائے ان کے جو صبر کی نبیش اختیار کریں یہ سب کی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو الزیذ صبر ہوا عمر السوال اور انہوں نے ایک امال کیے ہوں علاق لحم مغفرت والی ان کبیر ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے فلاح اللہ کا تارکن بادہ مایوہ تو اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے وہ ذائق ان بہت صدروں کا اور آپ کا سینا اس سے بھج رہا ہے تنگ ہو رہا ہے یقول اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ ماہو ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا وہی بات جو سورہ انام میں آ چکی ہے اس کا دربائے سنام اس مقمون کا سورہ انام میں آ چکا ہے لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہ دونوں گروپ جو ہے مکئی صورتوں کے جن میں سے ایک میں وہ دو صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے انعام آراف اور دوسرا جو یہ ہے جو چودہ صورتوں پر مشتبل ہے جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھئے ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا یہ قیام مکہ کے آخری چار سالوں کی صورتیں ہیں یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد بارہ سال اس کو چار چار چار تین حصوں میں تقسیم کر لیجئے پہلے چار سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری دو گروپوں میں ہیں سورہ کاف سے لے کے آخر تک درمیانی چار سال جو تھے ان کے درمیان جو ہے وہ درمیانی دو گروپوں میں ہیں اور یہ جو ہے شروع کے دو گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں کہ جو آخری دور میں نادم ہوئی ہیں آخری چار سالوں میں اور ان میں یہ مضمون کثرت سے ملے گا فلاح اللہ کا تارک ان بعض معجوہ کا تو شاید نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کی طرف جب ہی کی گئی ہیں وہ ذائقوں صدروں کا اور آپ کا سینا جو ہے اس پر بھج رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لولا ہی کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ اور جا معلک یا ان کے پاس آگیا ہوتا کوئی فرشتہ ان نماز ان دیکھیے پھر آپ سمجھ لیجیے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں ولہ کل شاہد وکیل باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا کوئی موجدہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا اس کو ایمان کی توفیق دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہم یقون افطرا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے الفاطوب اشر سور مسلح مفترا یاد اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں اس سے نیچے اتر کر اچھا دس صورتیں بنا کے لے آؤ اس سے نیچے پر سبھیل تنظر ایک صورت اس ایک صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ مکرہ میں بھی یہاں وہ دس والا معاملہ ہے کوئی فاطل مسلح مفترائے آتے تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی ایک قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصدیق کر لے تو تم دس صورتیں تم بھی اس کی تصدیق کر کے لے آؤ بس وہ منیست ان کو تم صاقی اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو تجیب پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے نہ پورا کرے یا یہ کہے مسلمانوں اگر تمہارے یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کرے فعلم و علما عمز الب تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک علم سے نادل ہوا ہے وہ لا اللہ الّا ہوا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فالن تو مسلم تو آپ اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس جیسی دست صورتیں ہمیں بھی آپ بھی کچھ کوشش کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں مل جل کر کچھ آپ القا فرمائیں الہام فرمائیں کچھ ہم محنت کرتے ہیں اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو فعل علماضم اللہ و اللہ الہ اللہ فعال انتمون منقانہ دنیا وزین وف عام فیحہ وحم فیحا لائم خسون جو لوگ بھی تعلیم ہوتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں تعلیم ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا زیبائش آرائش چمک دمک ساز و سامان اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں دن رات ایک کر دیا ہے نوفے الم آمال ہوں فیح ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں بھائی تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہارا تمہاری کار بھی بہت آدھا ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے تم نے چونکہ یہی کب چاہا یہی اسی کے لیے محنت کی اسی کے لیے بھاگ گور کی تو اللہ تعالی وہ فیحا لائم خسون اس میں اللہ تعالی ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے لیکن علاق الزین آخرت النگ لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں یہ سوائے آرتی ساری محنت بھاگ دوڑ دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی یہاں ہم نے تمہیں دے دیا کونائت النظیمہ فی الخرت الناک وہ کا ماسنا او فیحا اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو ہبت ہو جائے گا وہ بات ماں کان یا اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی افامن خانہ الا بیہ رب ہی تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بین پر تھا اور یہاں بینا سے مراد ہے فطرت سلیمہ جس کے بارے میں کئی بار بار بات کر چکا ہوں فطرت سلیمہ انسان کے اندر جو روح ربانی ٹھوکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کی اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں کہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وہی آئی ہے اور اس ڈارمنٹ کانشیسنیس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے قائم ہے بینا ہے روشن ہے پاک ہے میں یتلو شاہد من اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلیم فطرت نیک فطرت عقل سلیم اور پھر وحی بھی آ وحی نے گواہی دے دی گویا کہ دو چیزیں مل گئی نور العلا نور یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی اب امن خانہ علا بینت ہی ویتن ہو شاہد المن ہو من کتاب امام و اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی رہنمائی کرنے والی اور رحمت بھی تھی یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا وہ روشن خالص پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور العلان اور نمبر تین تو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ گویا کہ اور اضافی چیز الاومن یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے وہ میں یقف البی من الحضاب اور جو اس کا انکار کریں گے کفر کریں گے اس کتاب کا بن ان تمام گروہوں میں سے فرقوں میں سے چاہے وہ مشرقین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے فلاں کو فیبر یتیمن ہو تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ رہیں ان نہ حق کو میں یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے بلاکم اکثر اللہ صنور لیکن اکثر لوگ یہ لانے والے نہیں ہیں وہ بن ازلم افطرا اللہ کز بن اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر کے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا گھٹ کر کوئی چیز اللہ کی طرح منسوخ کر دی الا ردون اللہ رب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے وہ یقین الرشاد اور لوگ کہیں گے گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر غلام محمد کادیانی کو کھڑا کیا جائے گا یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوخ کی ہیں اللہ کی طرف جس نے بھی جھوٹ نبوت کا دعویٰ کیا ہاں اولا النزینہ کزر اللہ رب میں جھوٹ بولا اللہ پر اور تومد باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے اللہ لانا تو اللہ علیہ غالمین ایسے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے اللہ یسبیر جو اللہ کے راستے سے ہیں وہ جب بونہ ای اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں ڈھونڈتے ہیں مین مین نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس راستے کو اختیار نہ کریں وہ ہوں بن آخرت کافرون اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے آخرت کا انکار ہے جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے لا یون علقانہ جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا وہ لوگ تو جو ہم سے ملاقات نہیں یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے